نمبر پندر. نمبر پندرہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہم وہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے واہ کینٹ میں اور ان کے جو اسپوکس مین ہیں انہوں نے یہ کہا ملا عمر نے کہ ہم اصل میں ہمارا ٹارگٹ تھی یہ حکومت یہ پولیس والے ہم عام لوگوں کا قتل نہیں کرنا چاہتے اور اگر کوئی عام لوگ مر بھی جاتے تو ہم کیا کریں کیونکہ یہ اور بلکہ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جب تک یہ اپریشن روکیں گے نہیں تو ہم مختلف شہروں میں شہروں کا نام لیں کراچی میں ملتان میں لاہور میں ہم دھماکے کرتے رہیں گے یہ خود کچھ حملے جاری کرتے رہیں گے میں... یہاں پر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے میں بات نہیں کروں گا اس... اس معاملے میں کہ اصل میں جو اپریشن ہو رہے وہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپریشن جہازوں سے ہوتا ہے اور جہاز نہیں دیکھتا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے سب برابر ہو جاتے ہیں لیکن ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جاتا بدکاری کا جواب بدکاری سے نہیں دیا جاتا ہے. باطل کا جواب باطل سے نہیں دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے کیا اس کی کوئی وجہ تھی آج سال پہلے تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہو کوئی آپریشن ہو آج کیوں ہو رہا ہے ان علاقوں میں جہاں پر آج آپریشن ہو رہا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا آج کیوں ہو رہا ہے کہیں آپ لوگوں سے غلطی تو نہیں ہوئی جب دہشت گردی نہیں تھی ایسے عناصر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھے جو فتنہ اور فساد اور امن و امان کے خاتمے کے پیچھے پڑے ہیں دہشت گردی کرنے والے ہیں تب تو کسی نے آپ کو نہیں چھیڑا جب ایسے عناصر کو آپ نے پناہ دی ہے اور وہ وہاں پہ موجود ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو حوالے کرنے سے انکار کیا ہے تب تو حکومت نے کوئی قدم اٹھانا تھا یہ دوسری بات ہے کہ غلط قدم ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ الگ بات ہے کیونکہ مظلوم لوگ بھی مر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کہیں آپ لوگوں سے غلطی تو نہیں ہوئی اس سے پہلے کہ میں کسی کی طرف اپنی انگنی کا نشانہ کروں میں خود تو ذرا دیکھوں یاد سے پہلے نہ ہو آج کیوں ہو رہا اور تیسری بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اس شخص پر جو بدایتی کو پناہ دے یہ جو آج کل کاروائیاں کر رہے ہیں خود کش حملے ہیں معصومت کو جانو کی خون ریزی کرنے والے اور امن و امان کا خاتمہ کرنے والے خوارج کے منہج پر چلنے والے کیا یہ سننی ہے یہ بدایتی ہے میرے گھر اور بدا کو پناہ دینے والا کو پناہ دینے والا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب ایسے لوگوں کو پناہ دیں گے تو یہی ہوگا آج درس اتنا کافی ان درس میں پھر جو باقی غلط تھے یہ بیان کریں گے ان شاء اللہ شبحان اشد اللہ اللہ پھر پڑھتے